بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرور منیر راؤ آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے اور ہمارا مضمون جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ سے متعلق ہے اور آج ہم نیوز رپورٹنگ میں بیٹس پر ہی بات کریں گے اس سے پہلے دو لیکچرز میں میں نے آپ کو بیٹ کی ڈیفینیشن بیٹ رپورٹر کے ڈوز اینڈ ڈانٹس اور اس کی اہمیت پر بات کی ہے اور کچھ اہم بیٹس کی تفصیلات بھی بتائی پچھلے لیکچر میں ہم نے جن بیٹس پر بات کی وہ اکنامک افیئرس ڈویژن فائنانس منسٹری پلاننگ کمیشن کے علاوہ سینسٹو منسٹریز پر بھی بات ہوئی جن میں انفارمیشن منسٹری انٹیریئر منسٹری ڈیفینس منسٹری اور ریلیجیس افیئر منسٹری شامل ہے آج ہم اور وزارتوں اور بیٹس پر بات کریں گے تاکہ آپ کا پرسپشن اور کلیئر ہو کہ بیٹس رپورٹرس کس کس قسم کی فیلڈز میں ایکسکلوسو بریکنگ نیوز ہارڈ نیوز سافٹ نیوز لا سکتے ہیں اور بیٹ ریپورٹرز جس بیٹ پر ہوتا ہے وہ اسی پر پوری کنسنٹریشن اور توجہ کرتا ہے اور ان ڈیپتھ رپورٹنگ کرتا ہے اس بیٹ سے متعلق تمام عوامل پر وہ گہری نظر رکھتا ہے اس بیٹ میں ہونے والے تمام واقعات کے پس منظر ان کے اثرات اور اس میں شامل افراد کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے اس لیے بیٹ رپورٹنگ ایک ہما جہت اور جامعیت پر مبنی فیلڈ ہے یہ ممکن نہیں کہ جو بیٹ آپ کے پاس ہے آپ اس کے ایک پہلو پر تو غور کریں اور دوسرے پہلو کو درگزر کر دیں یا نظر انداز کر دیں یہ بیٹ رپورٹنگ نہیں ہے یہ سلیکٹیو رپورٹنگ کہلاتی ہے بیٹ رپورٹنگ وہ ہے کہ آپ کو جس شعبے کا رپورٹر قرار دیا گیا ہے اس شعبے کے حوالے سے ہر پہلو پر چاہے وہ اس سے براہ راست منسلک ہوں یا بالواسطہ منسلک ہوں ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ہوں اس کے پس منظر میں جو کہانیاں یعنی سٹوری بیہائنڈ دا سٹوری جو اسکرین پر چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ پسے پردہ بھی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو ڈھونڈ کر لانی ہوتی ہیں تو بیٹ رپورٹنگ بڑی ہی ایکسکلوسو اور پرائڈ والی چیز ہے جس بیٹ پر آپ کام کر رہے ہیں اس پر آپ انفیکٹ اتارٹی ہوتے ہیں اور اتارٹی بننے کے لیے آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب آپ بولیں جب آپ لکھیں اس بیٹ پر تو ہر کوئی کہے کہ واہ واہ کیا خبر ڈھونڈ کر لایا ہے یہ شخص اس نے تو بال کی کھال اتار کر رکھ دی اس نے تو کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا اسی طرح بیٹ رپورٹر جب اپنی بیٹ کی پوری تیاری کر کے کوئی خبر ڈھونڈ کر لاتا ہے تو اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس پر کوئی ڈیفیمیشن کیس نہیں بن سکتا اس کو کوئی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے ایک ہما گیر انداز میں ایک جامعیت کے ساتھ تمام پہلوؤں کو کور کیا ہوتا ہے اس کے پاس تمام ایویڈنس اور شواہد موجود ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو بیٹ رپورٹنگ کی جن وزارتوں کے بارے میں بات کروں گا ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو جو سوشل افیئرس کی وزارتیں ہیں سماجی معاملات سے متعلق جو وزارتیں ہیں ان کی بیٹ کا تذکرہ کروں گا تو سوشل افیئرز منسٹریز میں سب سے پہلی وزارت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ وزارت صحت ہے یعنی ہیلتھ منسٹری ہے غالب کا شعر ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے اس کا کیا مطلب ہے تنگ دستی یعنی آپ کو اگر معاش کی فکر نہ ہو ذریعہ معاش رسپیکٹیبل ہو تو جس کے پاس ضرورت کے وسائل موجود ہوں اور تنگ دست نہ ہو اگر اس کو صحت حاصل ہے تو وہ پیسے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے مرات کو انجوائے کر سکتا ہے دنیا بھر میں گھوم سکتا ہے اپنی مرضی کی چیزیں کھا سکتا ہے اگر اس کی صحت درست ہے تو آپ کے پاس ارب ہا روپیہ ہو کروڑوں روپئے ہوں آپ کی بڑی بڑی جائیداد ہوں لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو وہ پیسہ آپ کے تو کسی کام کا نہیں ممکن ہے آپ کی آل اولاد آپ کے دوست احباب عزیز و اکارب اس پیسے سے مرات اور سہولتیں حاصل کریں لیکن آپ کو وہ سہولت نہیں دے سکتا پیسہ اگر آپ کی صحت درست نہیں ہے آپ تو ڈاکٹروں اور علاج پر ہی صرف کریں گے تو ہیلتھ جو ہے صحت انسان کی بنیادی ایک اہم ضرورت ہے صحت کے امور کا خیال رکھنا ویلفیئر اسٹیٹس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے دنیا بھر میں جتنی ویلفیئر اسٹیٹس یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ جہاں تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں وہاں صحت عامہ کی سہولتوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں ہمارے ملک میں بھی عوام کی صحت ادویات ادویات بنانے والی فیکٹریاں میڈیکل سٹورز ہیلتھ پالیسی ہسپتال فرسٹ ایڈ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت کا حصہ بن گئی ہیں تو وزارت صحت ملک کی ہیلتھ پالیسی اناؤنس کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے اور ایک بڑی خطیر رقم بجٹ میں ہیلتھ کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مختص کی جاتی ہے تو ہیلتھ بھی سماجی امور کی ایک اہم وزارت ہے وہ رپورٹر جو سوشل افیئرس کی منسٹری کو رپورٹ کرنا چاہتے ہوں اور اگر ان کو ہیلتھ کی بیٹ دی گئی ہو صحت عامہ کی بیٹ دی گئی ہو تو وزارت صحت خبروں کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے وہ کیسے نمبر ون جب ہیلتھ پالیسی بنتی ہے تو آپ کو بہت سا ڈیٹا اس پالیسی سے ملتا ہے ایک تو آپ کو قیام پاکستان سے لے کر اس پالیسی کے دن تک کا تاریخی پس منظر ہیلتھ پالیسی سے ملتا ہے جس سے بہت سی خبریں نکل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں پھر ملک بھر میں جو ادویات کا نیٹ ورک ہے ادویات کی فیکٹریاں ہیں جو ملک کے اندر ادویات بناتی ہیں جو ملک کے باہر ادویات بنتی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز وہ پاکستان میں جب ان ادویات کو لاتی ہیں تو ان کو لائسنس لینا پڑتا ہے پاکستان کے اندر ادویات بنانی ہو یا بیرون ملک سے ادویات لانی ہوں تو آپ کو ایک لائسنس لینا پڑتا ہے ایک اجازت نامہ لینا پڑتا ہے این او سی لینا پڑتا ہے یہ این او سی وزارت صحت آپ کو جاری کرتی ہے وزارت صحت اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے جو صحت کے معاملات میں دنیا بھر کو مدد بھی دیتے ہیں کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں جیسے آپ نے پولیو کی مہم سنی ہوگی چیچک کے خاتمے کی مہم سنی ہوگی ملیریا کے خاتمے کی مہم سنی ہوگی تو یہ سب کمپینز بیرونی ممالک کے تعاون سے اگر چلائی جاتی ہیں ایڈس ختم کرنے کے لیے جو کارروائی کی جاتی ہے یا افضان صحت کے اصول بتانے کے لیے جو مہمیں چلائی جاتی ہیں ان سب کو وزارت صحت ریگولیٹ کرتی ہے اور آپ خود جانتے ہیں کہ جب کوئی کمپین چلتی ہے جب کوئی مہم چلتی ہے یا کوئی نئی ادویات اس حوالے سے ایجاد ہوتی ہیں تو وزارت صحت آپ کو خبروں کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہیں اس لیے سماجی بہبود کی وزارتیں جو ہیں ان میں صحت عامہ کی وزارت کی بڑی اہمیت ہے اور جو بیٹ رپورٹر اس فیلڈ میں کام کرتا ہے اس کو بڑی ایکسکلوسیو خبریں ملتی ہیں مثلا اسپوریس ڈرگز کی خبریں جالی ادویات کی خبریں جو انسان کی صحت سے کھیل رہی ہیں یا قیمتیں بڑھانے کے لیے کک بیک دینا انڈر ٹیبل ڈیل کرنا اور دوائیاں یہیں بنانا ان کے اوپر جالی مہر لگا دینا کسی دوسری دوائی کا نام لکھ دینا یہ سب جب چھاپے پڑتے ہیں ڈرگ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے ہر ملک میں تو ڈرگ انسپیکٹرز جب چھاپے ڈالتے ہیں کسی کو ڈی لسٹ کیا جاتا ہے کسی کو جرمانہ کیا جاتا ہے کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس سے بڑی خبریں نکلتی ہیں پھر تمام ہاسپٹلس بھی ہیلتھ کی بیٹ کے تابع آتے ہیں خدا نخواستہ کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہو جائے خود کش حملہ ہو تو ایک بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں کچھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے سب لوگ ہسپتال کی طرف بھاگتے ہیں گورمنٹ ہاسپٹل ہو پرائیویٹ ہاسپٹل ہو کسی انڈیویجول کا ہاسپٹل ہو تو وہ خبروں کا اہم ذریعہ ہے پھر اگر ہارٹ بائی پاس کا آپریشن ہو رہا ہے تو بھی آپ کے لیے خبر ہے اگر اس آپریشن میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آزاد ہوئی ہے تو وہ آپ کے لیے خبر ہے ایکس رے یا ایٹمی ریزز کے ذریعے کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے آئی کے ہاسپٹلس ہیں آئی کا ٹرانسپلانٹ ہے کورنیا کا یا اس کے ساتھ ساتھ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہے جگر کا ٹرانسپلانٹ ہے غرضے کے انسانی جسم کے کسی بھی اعضا کے حوالے سے کوئی نئی تحقیق سامنے آتی ہے کوئی نئی دوا سامنے آتی ہے تو وہ آپ کی ہیلتھ بیٹ کا ایک حصہ بنتی ہے تو ہیلتھ بیٹ کے رپورٹرز کو بھی بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے اور وہ ایسی ایسی ایکسکلوسیو خبریں جو بریکنگ نیوز بن سکتی ہیں ڈھونڈ کے لا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ منسٹری کے علاوہ بھی سوشل فیبرک میں جو دوسری وزارتیں آتی ہیں ان میں ایک اور اہم وزارت ہے جس کا نام ہے لا اینڈ جسٹس منسٹری اینڈ پارلیمنٹری افیئرس لا اور جسٹس منسٹری جیسے کہ لا کا مطلب قانون جسٹس کا مطلب انصاف تو قانون اور انصاف کی وزارت بھی بڑی ایکسکلوسیو خبریں رکھتی ہے جب کوئی نیا قانون بنتا ہے تو اس قانون کا مسودہ یا انیشل ڈرافٹ بھی لا منسٹری میں بنتا ہے وہاں قانون کے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے قوانین انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر سماجی زندگی اور پوری ملکی امن و امان کے حوالے سے بھی قوانین کی تمام بیسک فریمنگ لا منسٹری میں ہوتی ہے اسی طرح حصول انصاف کے لیے جو سستے انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں وہ بھی جسٹس منسٹری سے کیے جاتے ہیں سم ٹائم لا اور جسٹس منسٹری ایک وزیر کے تابے ہوتی ہے اور بعض اوقات دونوں محکموں کے الگ الگ وزیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور لنک منسٹری بھی ہوتی ہے جس کو پارلیمنٹری افیئرس کی منسٹری کہتے ہیں یعنی پارلیمانی امور چلانے کی ذمہ دار وزارت کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں کوئی بل لانا ہو کوئی قرارداد پیش کرنی ہو کوئی مسودہ وہاں جا کر پیش کرنا ہو تو لا اینڈ جسٹس منسٹری کے تعاون سے پھر پارلیمانی افیئرس کی منسٹری ایوان میں وہ چیز پیش کرتی ہے تو لا جسٹس اور پارلیمانی افیئرس کی منسٹری کی بھی ایک الگ بیٹ ہوتی ہے اور اس بیٹ کو وہی رپورٹر اچھی طرح سر انجام دے سکتا ہے جس کو قانون انصاف سے ایک لگاؤ ہو وہ قانونی منہ کو جانتا ہو اور اس کی ڈیلی کیسی سے واقف ہو الفاظ کے معنی سمجھتا ہو کیونکہ قانون الفاظ میں اس انداز میں ایکسپریس یا ایکسپلین کر دیا جاتا ہے کہ جب اس کی امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے تو بظاہر وہ چند الفاظ ہوتے ہیں اس قانون کے لیکن اس کے اثرات انسان کی ومن بیہیوئر پر ہوتے ہیں اس کی لائف پر ہوتے ہیں تو لا اینڈ جسٹس افیئرس کی منسٹری کی بیٹ بھی اور پارلیمنٹری افیئرس کی بیٹ بھی ایک بڑی ہی اہم بیٹ شمار کی جاتی ہے اگر آپ اس بیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ کو قانون کی تعلیم رسمی یا غیر رسمی حاصل کرنی چاہیے آپ کو جرس پروڈنس کا پتا ہو آپ کو ٹاٹ کا پتا ہو آپ کو تعزیرات کا پتا ہو آپ کو ایسے قوانین کا پتا ہو جو انسان کے لیے سود مند ہیں ایسے قوانین کا علم ہو جو معاشرے میں سمگلنگ اور برائیاں روکنے میں معاون ثابت ہوں تو ان سب قانون سے آگاہی جس شخص کو ہوگی وہ ایک اچھی رپورٹ بنا سکے گا لا اور جسٹس سے متعلق افسران سے اچھے بات کر سکے گا اور ان سے باتیں اگلوا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور منسٹری بھی سوشل منسٹریز میں شمار کی جاتی ہے جس کا نام ہے ایگریکلچر منسٹری ایگریکلچر منسٹری جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یعنی زرعی امور زرعی امور یا ایگریکلچر کیا ہے آپ سب ابتدائی کلاسز سے پڑھتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے یعنی یہاں پر زراعت ایک بنیاد ہے جو فصلیں ہمارے ملک سے پیدا ہوتی ہیں گندم چاول چنا جوار باجرہ یہ سب فصلیں ہیں یہ فصلیں کتنی پیدا ہو رہی ہیں کس علاقے میں پیدا ہو رہی ہیں بارش اگر نہیں ہوتی تو فصلوں کو کیا نقصان ہوگا نہری پانی اگر نہیں ملتا تو کیا نقصان ہوگا سیلاب آنے سے کتنی فصلیں تباہ ہو جائیں گی بر وقت بارش ہونے سے کتنی فصلیں بہتر ہو جائیں گی پھر اگر جالا باری یا اولے پڑ جاتے ہیں تو فصلوں کو کیا نقصان ہوتا ہے ٹڈی دل اگر آ جائے تو فصلیں کیسے تباہ ہوتی ہیں پیوند کاری فصلوں میں کیسے ہوتی ہے پھلوں کی فصل کی کیا اہمیت ہے آم سنترے کیلے سیب یہ سارے پھل خوبانیاں اخروٹ یہ سب چیزیں جو اللہ تعالی نے نیمتے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، یہ ایگریکلچر منسٹری کے تابے ان کا حساب رکھا جاتا ہے کہ ملک کے کس حصے میں کون سی فصل ہوتی ہے جیسے ریگستانی حصے ہمارا چولستان کا علاقہ سندھ میں اور پنجاب میں تھل کا علاقہ یا بہاولپور سائیڈ پہ تھر کا یہ چولستان کا علاقہ یہ جو ریگستانی علاقے ہیں وہاں میں چنے کی فصل ہوتی ہے جہاں نہری پانی کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے وہ بارشوں کے ذریعے چنے کی فصل پیدا ہوتی ہے اور دوسری فصلیں پیدا ہوتی ہیں اگر بارشیں نہ ہوں تو وہاں بنجر زمین رہ جاتی ہے اسی طرح پنجاب میں گندم چاول اور دوسری اہم فصلیں کپاس پیدا ہوتی ہے سندھ میں بھی یہ زرعی اجناس پیدا ہوتی ہیں بلوچستان میں پھل اور فروٹ پیدا ہوتا ہے فاٹا اور سرحد میں پھل پیدا ہوتے ہیں ان کا سارا حساب کتاب آپ کو اگر خبر کے حوالے سے چاہیے تو ایگریکلچر منسٹریز کے ویریئس ونگ آپ کو یہ خبریں دیتے ہیں پھر زرعی اجناس اور زراعت کی ترقی کے لیے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل موجود ہے این اے آر سی اس کو کہتے ہیں یہ سب محکمے زراعت کو بہتر بنانے پر ریسرچ کر رہے ہیں اسی طرح گندم کی امدادی قیمت اور دوسری زرعی اجناس کی امدادی قیمت مقرر کرنے کے لیے سپورٹ پرائس جس کو کہتے ہیں حکومت نے ایک محکمہ قائم کیا ہے سپورٹ پرائس کا محکمہ جس کو ایگریکلچر پرائسز کمیشن کہتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ وہ گندم کی یا چنے کی یا چاول کی یا کپاس کی جو بھی فصل بوئی جس وقت جاتی ہے جب اس کی سوئنگ ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس فصل کی قیمت کا اعلان کر دیتے ہیں مختلف امپلیمنٹس کا حساب لگا کر کے اس میں کتنی کھاد کا خرچہ آئے گا کتنا بیج کا خرچ آئے گا کتنا آباشی کا خرچ آئے گا کتنی محنت مزدوری ہوگی کتنی ایونچولیٹی ویدر کی ہے اس سب کو کیلکولیٹ کر کے وہ ایک فگر طے کر دیتے ہیں کہ امدادی قیمت گندم کی یہ ہوگی اس سال تو کسان کو آسانی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو فصل کاشت کر رہا ہوں حکومت پاکستان اتنے روپئے کی من گندم یا کپاس ہم سے لے گی تو وہ پھر اس حساب سے فصل کاشت کرتے ہیں فصلوں کی انشورنس کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کلیمٹی آ جائے کوئی آفت آجائے جائے سیلاب آ جائے طوفان آ جائے فصلیں تباہ ہو جائیں تو اس کی انشورنس پالیسی کیا ہوگی کراپ پیٹرن کراپ پیٹرن کس کو کہتے ہیں جو آپ میں سے لوگ دہات میں رہتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کراپ پیٹرن اس کو کہتے ہیں کہ कि کس علاقے میں کون سی فصل کاشت کی جائے اور کس فصل کے بعد کون سی دوسری فصل کاشت کی جائے تو آپ کی فی ایکڑ پیداوار بڑھ سکتی ہے اور موسمی اثرات کم سے کم ہوتے ہیں تو یہ سب ایڈوائسز آپ کو ایگریکلچر منسٹری دیتی ہے پھر ملک میں اگر گندم کی قلت ہو جائے ملک میں خوراک کی کسی اور پہلو سے قلت ہو جائے تو بیرون ملک سے منگوانے کے لیے بھی پالیسی ایگریکلچر منسٹری بناتی ہے تو ایگریکلچر منسٹری جب اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو رپورٹر اس کو ڈگ آؤٹ کرتا ہے کہ کیا جس ملک سے گندم منگوائی جا رہی ہے یا کپاس بیچی جا رہی ہے یا کوئی اور فصل آ رہی ہے بعض اوقات پیاز کی شارٹیج ہو جاتی ہے بعض اوقات آپ کو گننے کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو اس کا سارا حساب کتاب خبر بنانے کے لیے آپ کو ایگریکلچر منسٹری سے حاصل ہوتی ہے تو ایگریکلچر منسٹری بھی بڑی اہم ہے اور پھر ایگریکلچر منسٹری کے حوالے سے اقوام متحدہ کا جو ادارہ دنیا بھر میں خوراک کا انتظام رکھتا ہے تو وہ بھی آپ کو ایگریکلچر منسٹری کے ذریعے بہت سی خبریں پاکستان میں ملتی ہیں تو خوراک اور زراعت کی عام طور پر وزارت ایک ساتھ ہوتی ہے کبھی کبھی اس کو ایگریکلچر منسٹری کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی فوڈ اینڈ ایگریکلچر کہہ دیتے ہیں یعنی خوراک و زراعت کی وزارت تو سوشل منسٹریز میں خوراک و زراعت کی وزارت کی بھی بہت اہمیت ہے اور جو رپورٹر اس فیلڈ میں ایکسل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے کراپ پیٹرن کو پاکستان کے موسموں کے فصلوں پر اثرات کو پاکستان کی سالانہ فصلوں کی پیداوار کو پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی پر بھی نظر رکھے اور جو ملک سے درامد اور برآمد خوراک کی چیزیں کی جا رہی ہیں اس پر بھی نظر رکھے پاسکو کا ایک محکمہ بھی خوراک کی وزارت کے تابع آتا ہے جو گندم خرید کر اور زرعی اجناس خرید کر سٹاک کرتا ہے تاکہ جب ملک میں نئی فصل آنے سے پہلے پرانی فصل سپلائی کم ہو جاتی ہے تو وہ گندم کی سپلائی بڑھاتا ہے چاول کی سپلائی بڑھاتا ہے تاکہ ملک کی ضرورت کے مطابق چلے تو یہ وزارت بھی بڑی اہم وزارت ہے اور اس میں ایکسیلینس حاصل کرنے کے لیے اس رپورٹر یا اس بیٹ رپورٹر کو ایگریکلچر کے ہر پہلو پر نظر رکھنی چاہیے تبھی وہ ایک ہما گیر اور ہما جہت اور جامعیت سے اس بیٹ کے ساتھ انصاف کر سکے گا اس کے ساتھ ساتھ سوشل افیئر منسٹریز میں ہیومن رائٹس کی وزارت شمار ہوتی ہے یعنی انسانی حقوق کی پاکستان میں انسانی حقوق کی وزارت نئی وزارت ہے انسانی حقوق سے متعلق وزارت ماضی میں نہیں ہوتی تھی لیکن دنیا بھر میں انسانی حقوق کی وزارت قائم کی گئی ہے اب پاکستان میں بھی انسانی حقوق کی وزارت قائم کی گئی ہے یعنی اقوام متحدہ نے ایک شہری کو ایک ہیومن بینگ کے لیے جو چارٹر میں اپنے ہیومن رائٹس رکھے ہیں انسانی حقوق رکھے ہیں ان کی پاسداری کرے اس کی وائلیشن نہ ہو اس میں خواتین بھی شامل ہیں اس میں بچے بھی شامل ہیں مائیں بھی شامل ہیں بزرگ شہری بھی شامل ہیں اور عام شہری بھی شامل ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو اس کو جیل میں تنگ نہ کیا جائے اور اس شخص کو جو قانون کے مطابق سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جائیں تو ہیومن رائٹس کی وزارت کی بھی بہت اہمیت ہے اور انٹرنیشنلی اس وزارت کے بڑے لنکس ہوتے ہیں خاص طور پر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہیومن رائٹس وایلیشن کو ایک بہت بڑا کرائم سمجھا جاتا ہے اور وہاں اگر یہ وائلنس ہو کسی قسم کی ہراسمنٹ آپ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہو جائیں کسی کو سیکشولی ہراس کرنا چاہیں خواتین کے حقوق کی پاسداری نہ کریں بچوں کے حقوق کی پاسداری نہ کریں بزرگ شہریوں کے حقوق کی پاسداری نہ کریں تو آپ پر قوانین لاگو ہوتے ہیں اور ان قوانین کا احترام نہ کرنے پر آپ کو سزائیں ہو سکتی ہیں اسی طرح پاکستان کے شہری جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں اگر وہاں ان کے ساتھ کوئی انسانی حقوق کے حوالے سے زیادتی ہوتی ہے تو اس کا نوٹس بھی ہیومن رائٹس کی وزارت لیتی ہے ہیومن رائٹس کے کمیشن دنیا بھر میں قائم ہے آپ اگر انٹرنیٹ پر یا ویب سائٹ پر جا کر ہیومن رائٹس لکھیں تو آپ کو کئی سینکڑوں بلکہ ہزاروں ویب پیج کھل جائیں گے آپ ذرا اس کو اسٹڈی کریں تو ہیومن رائٹس کی وزارت کے حوالے سے اگر آپ بیچ رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یو مسٹ سی دین رائٹس ویب پیجز آن انٹرنیٹ اور آپ کو تمام ضابطے اور قوانین کا علم ہو جائے گا اور ایک اویئرنیس آئے گی اور آپ معاشرے کو اس قسم کی خبریں پہنچا کر ان کا شعور بڑھائیں گے تو سوشل سیکٹر کی جو منسٹریز ہیں ان میں لا اینڈ جسٹس پارلیمنٹری افیئرز ہیومن رائٹ ایگریکلچر ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن یعنی تعلیم کی وزارت جو ملک کے عوام کو تعلیم دلانے کی سہولتیں اور پالیسی فریم کرتی ہے لکھنا پڑھنا سکھاتی ہے انسان کے ذہن کو وسیع کرتی ہے اس میں علم کا سمندر سمونے کی کوشش کرتی ہے یہ ساری پلاننگ ایجوکیشن منسٹری کا کام ہے جو قوم تعلیم حاصل کر رہی ہو پڑھ رہی ہو اور ایجوکیشن سے محبت رکھتی ہو وہی قومیں معاشرے میں آگے بڑھتی ہیں ایجوکیشن مرد کے لئے بھی اہم ہے عورت کے لیے بھی اہم ہے پیدائش سے لے کر اور موت کے آخری دن تک تعلیم کی اہمیت کم نہیں ہوتی آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی اگر ترقی کی ہے تو وہ اسی ایجوکیشن کی وجہ سے کی ہے دنیا بھر کے ترقی آفتہ ممالک آج اگر چاند پر پہنچے ہیں تو اس کا شعور بھی ایجوکیشن سے آیا ہے اس طرح پاکستان میں بھی ایجوکیشن کی وزارت ہے اور ایجوکیشن کی وزارت مختلف سطحوں پر وفاقی سطح پر کام کرتی ہے اور صوبائی سطح پر صوبائی ایجوکیشن کی وزارتیں کام کرتی ہیں تو جو بیٹ رپورٹر ایجوکیشن کا ہوتا ہے اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر وہ ایجوکیشن کی بیٹ پر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے وزارت تعلیم وفاقی سطح پر ایک ایسی پالیسی ترتیب دیتی ہے جس میں سب چیزوں کی گائیڈ لائنز موجود ہوتی ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے کس شعبے میں تعلیم کو فروغ دیا جائے گا پرائمری ایجوکیشن کے اقدامات مڈل ایجوکیشن کے اقدامات اسکول ایجوکیشن کے اقدامات کالج ایجوکیشن کے اقدامات یونیورسٹی ایجوکیشن کے اقدامات یونیورسٹی کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹیوں کو فروغ ملک میں دینے کے لیے بھی وزارت تعلیم کے تابع ایک کمیشن بنایا گیا ہے جسے ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں ماضی میں اس کا نام یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہوتا تھا اب اس کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کہتے ہیں ایک انٹیگریٹڈ پروگرام کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیوں کی اسٹیبلشمنٹ کی اجازت دیتا ہے اس کا ایک چیئرمین ہوتا ہے باقی اس کے ممبران ہوتے ہیں اور وائس چانسلرز جو مختلف یونیورسٹیوں میں تعینات ہوتے ہیں ریکٹرز ہوتے ہیں ڈینس ہوتے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں چیئرمینز ہوتے ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کی مراعات ان کے گریڈ سسٹم ان سب میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک اہم رول ہوتا ہے تو ایجوکیشن رپورٹر جو ہوتا ہے جو وزارت تعلیم کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے کون سے ادارے کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں کچھ لوگوں نے کچھ مخیر لوگوں نے کچھ تعلیم دوست لوگوں نے نئی یونیورسٹیز بنائی ہیں ان سب یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرنا کنٹرول اور کمانڈ کرنا وزارت تعلیم کے تابع ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کام ہے اسی طرح جو فیڈرل بورڈ اور فیڈرل انسٹیٹیوشنس فاٹا میں یا پاکستان سے باہر مختلف مشنز میں امریکہ میں ہو برطانیہ میں ہو مڈل ایسٹ میں ہو سینٹرل ایشیا میں ہو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہو کہیں بھی پاکستانی سکولز کھولے جائیں تو وہ وزارت تعلیم کے تابع اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتی ہے پھر مختلف ممالک میں پاکستان کے نامور ماہرین تعلیم اور نامور افراد جیسے علامہ اقبال چیئر قائد اعظم چیئر یہ جو اعزازی چیئرز بنائی جاتی ہیں یا جس میں اردو کی تعلیم دینے کے لیے جیسے ٹرکی میں کالجز میں چیئرز یونیورسٹیز میں رکھی گئی ہیں ان سب کا انتظام و انسرام بھی ایجوکیشن منسٹری کے تابع ہوتا ہے کئی ممالک میں تو ایجوکیشن کونسلرز بھی موجود ہیں جو تعلیم کے حوالے سے ایجوکیشن منسٹری کو گائڈ کرتے ہیں پاکستان میں بھی ایک بڑا مربوط نظام موجود ہے جو ملک میں تعلیم کے پھیلاؤ اور اس کی ضروریات کا جائزہ لیتا رہتا ہے مختلف ایجوکیشن کمیشن قائم کیے جاتے ہیں ایجوکیشن پالیسی جب تیار ہوتی ہے تو وہ بھی وزارت ایجوکیشن کے تابع ہو رہی ہوتی ہے لائبریریز ملک میں کتنی ہونی چاہیے کس نوعیت کی ہونی چاہیے الیکٹرانک پیجز اور الیکٹرانک بکس کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں اس سب کو وزارت تعلیم یا تعلیم بیٹ کے تابے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان چیزوں کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کیا جاتا ہے تو جس ملک نے آج کی دنیا میں آگے بڑھنا ہے وہاں تعلیم کی بیٹ کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے آپ فیمل ایجوکیشن کی طرف جائیں آپ میل ایجوکیشن کی طرف جائیں آپ کو اس بیٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا رہے گا اس لیے کوئی رپورٹر اگر ایجوکیشن کی بیٹ کرنا چاہتا ہو تو اس کو پاکستان کے تعلیمی نظام کو ان ڈیپتھ کرنا چاہیے اس کی ایجوکیشن پالیسیز کو سٹڈی کرنا چاہیے اور پھر ملک کی تعلیمی حالت کا جائزہ لینا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ڈراپ آؤٹس کتنے ہوتے ہیں کس نوعیت کی تعلیم زیادہ دی جا رہی ہے تو اس بیٹ میں بھی بڑا لطف ہے بڑی تحقیق ہے بڑا علم ہے تو اگر آپ ایجوکیشن کے بیٹ رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اس طرف جا کر بنیادی اسٹڈی کریں اور آپ کیمپس ڈائریز لکھ سکتے ہیں کالج ڈائریز لکھ سکتے ہیں قرضے کے آپ انویشن لا سکتے ہیں اس کی رپورٹنگ میں تو ایجوکیشن بھی سوشل منسٹریز یا بیٹس کا ایک بہت اہم حصہ ہے اب میں سوشل منسٹریز یا سوشل بیٹس کے حوالے سے ایک اور بیٹ کا بھی آپ کو بتاتا ہوں اور وہ ہے انوائرمنٹ منسٹری یعنی ماحولیات کی وزارت یا ماحولیات کی بیٹ انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب بچہ یا کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس پر دو فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں ایک ہیریڈیٹری دوسرے انوائرمنٹل ہیریڈیٹری فیکٹرز کیا ہیں ہیریڈیٹری فیکٹرز کو کہتے ہیں وراثتی فیکٹرز وہ فیکٹر ہوتے ہیں کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوں جس ماحول میں پیدا ہوں اس کے اثرات آپ پر آتے ہیں آپ کسی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو اس گھرانے کے رسم و رواج بزرگوں کے اطوار وہ آپ کو ابتدائی تربیت میں ساتھ آتے ہیں دوسرا وہ ماحول ہوتا ہے وہ انوائرمنٹ ہوتی ہے جو اثر ڈالتی ہے کہ آپ دیہات میں پیدا ہوئے ہیں شہر میں پیدا ہوئے ہیں آپ امیر کے گھر پیدا ہوئے ہیں آپ غریب کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں کہ کس روح نے کس جگہ جنم لینا ہے تو جب وہ شخص وہاں دنیا میں آتا ہے تو پہلے دن سے لے کر اور جب تک اس کو شعور آتا ہے اس وقت تک وہ ہیریڈیٹری اور انوارمنٹل فیکٹرس کے تابے اپنی زندگی آگے لے کر چلتا ہے اگر اتوریٹیرین فیملی ہے تو وہ تحکمانہ انداز میں اس کے بزرگ اس کی پرورش کریں گے ڈیموکریٹک فیملی ہے تو ابتدا ہی سے بچے کی سوچ اس انداز میں ڈیولپ ہوگی اگر ریلیجس فیملی ہے تو مذہبی انداز میں اس کے ذہن کی تربیت ہوگی یہ تو معاملہ تھا کہ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کے بعد وہ معاشرے کا ایک حصہ بنتا ہے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے گلی محلے کا حصہ بنتا ہے پھر اس شہر کا حصہ بنتا ہے پھر اس ملک کا حصہ بنتا ہے اور پھر جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ ایک پوری عالمی دنیا کا حصہ بنتا ہے اور اس پہ ان سب چیزوں کے گریجول اثرات ہوتے ہیں تو ماحول کی بیچ سے مراد یہ ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا ماحول کیسا ہے ماحول کی ایک تو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے اور دوسری ڈیفینیشن لفظی ہے ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ آپ کس موسم میں رہ رہے ہیں آپ کے دریا کیسے ہیں آپ کو کس قسم کا پانی مل رہا ہے آپ کو شہری سہولتیں کیسی ہیں آپ کا پڑھا لکھا ماحول ہے یا نہیں آپ کیا سوچتے ہیں یہ سارا ماحول آپ کو جو ایک ملک فراہم کرتا ہے اس ماحول پر نظر رکھنے کے لیے انوائرمنٹ منسٹریز تشکیل دی جاتی ہیں ایک آدھ ڈیکڈس پہلے انوائرمنٹ بیٹ کا تصور نہیں پایا جاتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی آبادی بڑھی وسائل کے لیے جنگیں شروع ہوئیں کہیں توانائی کا مسئلہ کہیں پانی کا مسئلہ کہیں ایٹمی توانائی کی وجہ سے تابکاری کا مسئلہ اور کہیں بجلی اور ہیٹ کے پیدا ہونے سے موسمی تبدیلیاں کہیں درخت کاٹنے سے ایروژن، ایروین کہتے ہیں کہ جب آپ جنگلات کو کاٹنا شروع کر دیں تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ مٹی بہہ جاتی ہے جیسے ہمارے تربیلا ڈیم ہے منگلا ڈیم ہے اس کا ایک کیچمنٹ ایریا اور کیچمنٹ ایریا وہ ہوتا ہے جہاں بارشیں ہوتی ہیں اور وہ پانی بہہ کے اس ذخیرے میں آتا ہے جس کو ہم ڈیم کہتے ہیں اور وہاں پانی روک کر آپ پاشی کے لیے نہریں نکالی جاتی ہیں اور بجلی پیدا کی جاتی ہے تو جب کیچمنٹ ایریا کی حفاظت نہ کی جائے گی وہاں سے درخت کاٹ لیے جائیں گے تو پانی کے ساتھ مٹی بہ کر آئے گی اور وہ مٹی جب ڈیمس میں آ جائے گی تو پانی کے ذخیرے کی جگہ کم ہو جائے گی نیچے وہ سلٹ یا ریت بیٹھتا جائے گا یا مٹی بیٹھتی جائے گی اور پھر پانی کی سطح اوپر آتی جائے گی اگر آپ نے دو ہزار فٹ گہری جھیل بنائی ہے تو اگر آپ نے کیچمنٹ ایریا کی طرف توجہ نہ دی درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور وہاں سے لینڈ آروجن شروع ہو گئی سلٹ آنا شروع ہو گئی تو دس بیس سال پچاس سال میں وہ دو ہزار فٹ گہری جھیل ہزار فٹ کی رہ جائے گی پانچ سو فٹ کی رہ جائے گی یا ڈیڑھ ہزار فٹ کی رہ جائے گی تو اتنے فٹ پانی یا اتنے میٹر پانی آپ کم ذخیرہ کریں گے تو آپ کو بجلی کی پیداوار میں بھی مسائل پیدا ہوں گے آپ کو آپ پاشی کے لیے نہریں نکالنے میں اور پانی کی سپلائی میں بھی مسائل پیدا ہوں گے تو یہ اب ایک انٹرنیشنل فینومینا بن گیا ہے کہ انوائرمنٹ کے کنٹرول کے لیے وفاقی سطح پر اکثر ممالک میں انوائرمنٹ کی وزارتیں موجود ہیں جو شجر کاری کمپین چلاتی ہیں ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں پالوشن کو روکنے کے اقدامات کرتے ہیں فیکٹریوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ پھیلاتا ہے اس سے جب ہم اس علاقے میں سانس لیتے ہیں تو پھیپڑوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں آپ کے گلے کے امراض پیدا ہوتے ہیں کینسر کی بیماری بڑھتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ انوائرمنٹ منسٹری یا انوائرمنٹ بیٹ کا کام ہے کہ وہ ان پر نظر رکھے کہ ماحول کو خراب نہ ہونے دے آپ کی ذہنی صحت کا خیال رکھے آپ کی جسمانی صحت کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے تو یہ ماحول کی وزارت یا انوائرمنٹ کی وزارت بھی ایک بڑی اہم بیٹ شمار کی جاتی ہے اور جو رپورٹر اس طرف جانا چاہے کیونکہ یہ انوائرمنٹ کی وزارت کو اقوام متحدہ کے فنڈز کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور ڈیولپڈ کنٹریز بھی دنیا بھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیونکہ یہ خلا تو ایک ہے پاکستان سے جو چیز فضا میں جائے گی اس کی تو کوئی سرحد نہیں ہوگی اسی طرح ہمسائے ملکوں سے یہاں کوئی چیز آئے گی تو وہ فضا کے ذریعے تو نہ امیگریشن ہوتی ہے نہ فوجیں کھڑی ہوتی ہیں وہ تو ہوا میں اڑ کے آ جاتی ہے چاہے وہ دھند کی شکل میں ہو چاہے وہ کوہر کی شکل میں ہو چاہے وہ بادل کی شکل میں ہو چاہے وہ بارش کی شکل میں ہو چاہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں ہو چاہے ایٹمی تاب کاری کی شکل میں ہو تو اس کے لیے تو بیریئرز فضا میں بنانے بڑے مشکل ہیں اور تقریباً ناممکن ہے تو دنیا بھر اس سے متاثر ہوتی ہے اس قسم کے ماحولیاتی خطرات سے پھر دریاؤں میں پانی کا کم ہو جانا گلیشرس کا پگھل جانا وقت سے پہلے برف کا پگھل جانا یا برف کا نہ پڑنا اور گرمیوں میں پانی کی قلت کا آ جانا جھیلوں میں پانی کا کم ہو جانا یہ سب ماحولیات کی بیٹ میں آتی ہیں تو ماحولیات کا رپورٹر اس طرف اگر خصوصی توجہ دے تو اس کو بڑی انٹرسٹنگ ہیومن انٹرسٹ اسٹوریز ملتی ہیں جن میں لوگ بڑی توجہ دیتے ہیں تو اگر آپ اینوائرمنٹ رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی سٹڈی کریں اینڈ آئی آلسو اسٹریس کہ اگر آپ انٹرنیٹ کو براوز کریں تو آپ کو اینوائرمنٹ بیٹ کے حوالے سے بھی بڑی ہی حیران کن انفارمیشن ملے گی جو آپ کے بیک ہوم میں بڑی مدد دے گی اس رپورٹنگ فیلڈ میں آگے نکلنے کے لیے تو انوائرمنٹ بیٹ بھی سوشل سیکٹر کی ایک اہم ترین بیٹ ہے اور اب ہم ایک اور بیٹ کی طرف چلتے ہیں جو سوشل سیکٹر کا ہی ایک حصہ ہے اور وہ ہے یوتھ اینڈ ویمن افیئرس منسٹری یوتھ نوجوانوں سے متعلق ہے اور ویمن خواتین سے متعلق ہے خواتین ایک اعداد و شمار کے مطابق جو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے دنیا میں اس وقت مردوں سے زیادہ خواتین کی تعداد ہے اور آپ دیکھیے کہ خاتون یا ماں کا درجہ کتنا بڑا ہے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ مقال مات فلاں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شولے سے پھوٹا شرار افلاتوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عورت افلاطون کی کتاب جس کا نام ڈائلاگ ہے اردو میں اس کو مات کہتے ہیں تو وہ مکالمات جیسی کتاب نہیں لکھ سکی فلاسفی نہیں لکھ سکی تھوٹ پرووکنگ آئیڈیاز نہیں دے سکی لیکن اسی کے شولے سے پھوٹا شرار افلاطن یعنی افلاطون کی ماں عورت ہے اس لیے عورت کا درجہ افلاطون سے بھی بڑا ہے خواتین میں کوئی پیغمبر نہیں لیکن خواتین پیغمبروں کی ماں ہیں اور پیغمبروں کی جنت بھی ماں کے قدموں میں ہی ہوگی جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان کی اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے اس طرح عورت کا رتبہ دیکھیے کتنا بڑا ہے بہن کا رشتہ دیکھیے بیوی کا رشتہ دیکھیے بیٹی کا رشتہ دیکھیے یہ سب خواتین ہیں تو یہ جو خواتین ہیں ان کے بھی مسائل ہیں ہر معاشرے میں مسائل ہیں یورپ میں مسائل کی نوعیت مختلف ہیں وہاں اتنی آزادی ہے کہ اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ہماری معاشرت میں بہت سی جگہوں پر ایسی پابندیاں ہیں کہ عورت کی ذہنی صلاحیتیں کھل کر معاشرے کی ترقی میں معاون ثابت نہیں ہو سکتی تو ان میں توازن قائم کرنے کے لیے جو اقدامات حکومتی سطح پر تجویز کیے جاتے ہیں وہ ویمن افیئر منسٹری کے تابے ہی کیے جا سکتے ہیں تو خواتین کے معاملات سے متعلق بھی اب الگ الگ وزارتیں بن گئی ہیں اسی طرح نوجوان جو اگلے دور کے حکمران ہوتے ہیں ابن خلدون ایک بہت بڑا اسلامی فلاسفر اسکالر دانشور اور تاریخ دان تھا اس نے زوال اور ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے قوموں کی اور تہذیبوں کی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایک نسل تیس سال میں دوسری نسل پر حاوی ہو جاتی ہے یعنی آج جو بچہ پیدا ہوگا تیس سال بعد وہ رموز سلطنت معاشرت اور تعلیم و ترقی کے عمل میں لیڈ کر رہا ہوگا اور وہ شخص جو اس وقت تیس سال کا ہے جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ شخص تیس سال بعد اپنی اتارٹی چھوڑ کر جا رہا ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ انسان بچپن سے بڑا ہوتا ہوتا جوان ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بڑھاپے کی منزل کے پہنچ کر ریٹائر ہو کر معاشرے کا ایک ایسا فرد بن جاتا ہے جہاں اس کا کنٹریبیوشن کم ہو جاتا ہے لیکن نوجوان جو آج پیدا ہوا ہے وہ گریجولی علم دانش عقل اور اختیار حاصل کرتے ہوئے معاشرے پر حاوی ہو جاتا ہے تو یہ لوگ جو یوتھ افیئرس کی رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اس بیٹھ کی بڑی اہمیت ہے مستقبل کسی قوم کا اگر آپ نے دیکھنا ہو اندازہ لگانا ہو تو اس قوم کی یوتھ کو دیکھیں جیسے آپ لوگ اس وقت یوتھ ہیں اگر آپ یونیورسٹی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی کے ذریعے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے کم از کم ایف اے تو کیا ہوگا انٹرمیڈیٹ تو کیا ہوگا تو بارہ یہ اور پانچ سترہ یا بیس سال کی عمر تو آپ کی کم از کم ہوگی اور ممکن ہے آپ تیس سال یا اس سے زائد عمر کے بھی ہوں تو یو آر دا پیپل یو دا یوتھ آپ کے جو ایشوز ہیں دیٹ از دا ایشوز دا اسی طرح جو لوگ یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں دے آر دا ریل یوتھ تو اس کے جو مسائل ہیں ان پر رپورٹ کرنے والا یوتھ رپورٹر کہلاتا ہے اس کے ایموشنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اس کے ایجوکیشنل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اس کے سوشل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اس کے اکنامیکل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں تو اتنے ایشوز یوتھ سے متعلق ہوتے ہیں کیونکہ فیوچرسٹک اپروچ رکھنے والی قومیں اپنے نوجوانوں پر توجہ دیتی ہیں کیونکہ انہوں نے ہی مستقبل میں اس سلطنت اس حکومت یا اس معاشرت کی کمان سنبھالنی ہے تو یوت میٹرز کو رپورٹ کرنا بڑا ہی اہم اور دلچسپ ہوتا ہے یوت افیئرس یعنی نوجوانوں کے امور سے متعلق خبریں بھی بڑی پاپولر ہوتی ہیں کیونکہ یوت کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نئی نسل کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے اپنی اولاد کو وہ تربیت مت دو جو تمہیں دی گئی ہے کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں کی گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو علم کا دروازہ کہا گیا ہے کتنی بڑی دانائی اور حکمت اس قول میں ہے اگر آپ غور کریں تربیت سے منع نہیں کیا گیا ایڈوانس تربیت کی طرف اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو وہ تربیت مت دو جو تمہیں دی گئی ہے کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے پیدا نہیں کی گئی یعنی آنے والے دور کے لیے وہ نوجوان نسل میدان میں ہوتی ہے آپ ذرا تصور تو کیجیے کہ آج سے تیس سال پہلے کیا ٹیکنالوجی اس کیفیت میں تھی جو اب ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن سکسٹی فور میں آیا اور آج سے دس سال پہلے ٹیلی فون حاصل کرنا کتنا مشکل تھا پی ٹی سی کی لائن لینے کے لیے آپ کو سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی تھی اور آج موبائل سیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے جس کی بیٹری بھی کئی کئی دن چل جاتی ہے اور اس سیٹ کے ذریعے آپ کا رابطہ دنیا بھر سے کائم ہے آپ گھر کے کونے میں ہوں آپ رضائی میں منہ ڈھانپے ہوئے ہوں آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں آپ آفس میں ہوں آپ کلاس روم میں ہوں آپ ٹرین میں ہوں آپ بس میں سفر کر رہے ہوں آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو پوری دنیا سے آپ کا رابطہ ہے آپ تصور تو کیجئے کہ تیس سال پیچھے اگر چلے جائیں آپ تو اس دور میں موبائل کا تصور اور اتنی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کا تصور نہیں تھا اگر آپ دس پندرہ سال پیچھے اور چلے جائیں تو آپ کو یہ بھی حیرانی ہوگی کہ جس نوعیت کے ٹیلی ویژن کیمرے اس وقت موجود ہیں اس وقت نہیں تھے جب پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا تو بولکس کیمرا استعمال ہوتا تھا جس میں ڈھائی منٹ کی فلم اسپول پہ ڈال کر چلائی جاتی تھی اور میں نے چونکہ ٹیلی ویژن پاکستان ٹیلی ویژن اس وقت جوائن کیا جب یہ اسٹیٹ آف فینسی میں تھا اس کو قائم ہوئے تھوڑے ہی سال ہوئے تھے تو میں نے وہ کیمرے دیکھے ہیں کہ جب چابی چلاتا تھا کیمرہ مین اور اس سپول کو رول کرتا تھا اور ڈھائی منٹ بعد وہ فلم ختم ہو جاتی تھی اگر آپ نے تین منٹ کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو آپ کو سب چیزیں روک کر فلم دوبارہ ڈالنی پڑتی تھی اور چینجنگ بیگ ہوتا تھا کالے ربڑ کا ایک بیگ ہوتا تھا جس میں دو طرف سے ہاتھ ڈال کے اس فلم کو سپول کو کھولا جاتا تھا کیمرے سے کیمرے میں دوسرا سپول ڈالا جاتا تھا پھر ہاتھ باہر نکال کے اس کی زپ یا بٹن کھول کے اس میں کیمرا نکالا جاتا تھا اور اس کے بعد فلم بنائی جاتی تھی آج آپ گھنٹوں کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں آپ کو کیمرے میں کوئی چیز چینج نہیں کرنی پڑتی یہ ڈیجیٹل دور ہے اور سیٹلائٹ کا دور ہے تصور کیجیے کیا تیس سال پہلے دنیا اس طرح مٹھی میں بند تھی نہیں تو جو بچے تیس سال پہلے پیدا ہوئے ان کو جو تربیت اگر اس دور کی دی جاتی تو آج کے دور میں وہ کیسے پورے اترتے یہی حکمت اور دانائی ہے کہ آپ نے نوجوان نسل کو فارورڈ لکنگ بنانا ہے اس کا ویژن بڑھانا ہے اور جو یوتھ افیئرس کی بیٹ ہے اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں اس میں قوم کا مستقبل ہے آپ کا مستقبل ہے تو یوتھ افیئرس کی بیٹ پر آپ صرف اس کو لڑکوں کی یا نوجوان چیل چھبیلے بچوں کی بیٹ نہ سمجھیں یہ وہ بیٹ ہے جس میں قوم تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس بیٹ کو بھی خصوصی محنت سے آپ نے چلانا ہے تبھی آپ تعمیر ملت کے کام میں پورے اتر سکیں گے یہ بڑے وگر حوصلے ہمت اور پیشن کی بیٹ ہے یوتھ افیئرس کی بیٹ یوتھ افیئرس کی بیٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوشل منسٹریز میں ٹوریزم اور کلچر کی بیٹ بھی ہے ٹوریزم کی بیٹ سیاحت سے متعلق ہے پاکستان میں ناظرن ایریاز کتنے خوبصورت ہیں دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ پیک کے ٹو پاکستان میں ہے ماؤنٹ ایورسٹ کے فٹ ہلز آپ کو یہاں ملتے ہیں آپ نوزرن ایریا میں جائیے دیکھیے کتنے خوبصورت علاقے ہیں سمندر ہمارے پاس ہے ریگستان ہمارے پاس ہے سر سب شاداب کھیت ہمارے پاس ہیں دریا ہمارے پاس ہیں کون سی اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں پاکستان قدرتی حسن اور دولت سے مالا مال ملک ہے اور سیاحت کی بیٹ آپ کے لیے فرت بخش اور خوشکن ہے اگر آپ سیاحت کی بیٹ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے جغرافیے اور اس کے قدرتی مناظر کی ہسٹری پڑھیے یہاں کے پہاڑوں پر توجہ دیجئے گلیشیئرس پر توجہ دیجئے یہاں کے سمندر کی اسٹڈی کیجئے کراچی اور گوادر کا پس منظر معلوم کیجئے یہاں پیدا ہونے والی مچھلیوں اور پھولوں اور پھلوں پر توجہ دیجئے یہاں کے خوبصورت جھیلوں کو دیکھیے جھیل سیف الملوک ست پارا لیک دوسائی کے جنگل آپ تصور تو کریں کتنی خوبصورت جگہیں ہمارے پاس موجود ہیں سہراہ ہے جہاں آپ کو ڈیزرٹ سفاری کرنے میں آسانی ہے آپ مری جا کر دیکھیے کتنا حسن ہے آزاد کشمیر میں کتنے خوبصورت مناظر ہیں نوزرن ایریا کو دیکھیے آپ بلوچستان میں جا کر دیکھیں کیا کیا مناظر ہیں زیارت ہے چمن ہے ہنا اڑک کی جھیل ہے سندھ میں آپ جائیے منچھر لیک جائیے غرضے کے آپ پاکستان کے کسی حصے میں چلے جائیے سیاحت کی اٹریکشن کی چیزیں ہیں سیاحت کے ساتھ ساتھ ایک اور بیٹ بھی سوشل بیٹس میں آتی ہے دیٹ از کالڈ کلچرل بیٹ پاکستان میں بلوچی کلچر دیکھیے سندھی کلچر دیکھیے پشتو کلچر دیکھیے پنجابی کلچر دیکھیے کشمیری کلچر دیکھیے بلتستانی کلچر دیکھیے آپ توجہ تو دیں کتنے کلچر ہیں اور اس کلچر کے مل کے ایک پاکستانی کلچر بنتا ہے اور ایک بڑے امبریلا کے تحت یہ سارے صوبائی کلچر فروغ پا رہے ہیں آپ ان کے نغمات دیکھیے ان کی دھنے دیکھیے ان کے گیت سنیے ان کی لوک کہانی پڑھیے سونی ماہیوال وال پڑھیے ہیر رانجا پڑھیے آپ غرضے کے کیا کیا کلچرل فوک چیزیں موجود ہیں پاکستان میں جو مختلف مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کو جا کر دیکھیے عید الفطر کے مناظر دیکھیے وہاں کلچرل شوز آپ کو ملیں گے عید الضحا کے موقع پر ملیں گے آپ کو مختلف جو قومی دن ہوتے ہیں اس میں آپ کو رقص ملیں گے میلہ مویشیاں دیکھیے فوک ڈانسز دیکھیے آپ بلوچی ٹاکے کے کپڑے دیکھیے آپ ملتانی پوٹری کو دیکھیں نیم دا تھنگ کلچرل ڈائیورسٹی از ایوری ویئر اف یو آر اے کلچرل رپورٹر پلیز کنسنٹریٹ آن دی کلچرل انریچمنٹ آف پاکستان یو ویل سرپرائز ٹو نوٹ ایکسکلوسو نیوز آئٹمس اور یہ اتنے ہیومن انٹرسٹ آئٹمس ہوتے ہیں کہ سماجی امور سے متعلق بیٹ میں ہر بیٹ میں ایک نئی نظرت ایک انفرادیت ہے تو آپ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیٹ رپورٹر خواہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹ پر خصوصی توجہ دے اس کی جامیت اور ہما گیریت کو دیکھے اور ہر پہلو کی خبریں نکال کر لائے تو آپ کی خبریں ختم نہیں ہوگی تو آج کے لیکچر میں ہم نے بیٹ رپورٹنگ کے حوالے سے مختلف وزارتوں محکموں اور بیٹ کی مختلف اسائنمنٹس قسموں پر آپ سے بات کی جن میں سوشل افیئر منسٹریز تھیں سینسٹیو منسٹریز تھیں اکنامک اور فائنینشل منسٹریز تھیں تو بہرحال بیٹ کا یہ سلسلہ ابھی آگے اور لیکچر میں بھی چلے گا کیونکہ ابھی بہت سی بیٹس باقی ہیں ان ان پر اگلے لیکچر میں بات ہوگی کیونکہ رپورٹنگ کے اس مضمون میں ان بیٹس کی بڑی اہمیت ہے اس لیے ان پر تفصیل سے بات ہونا ضروری ہے اب تک بیٹ کے حوالے سے میں نے جو لیکچرز ماضی میں دیئے یا اب دیئے آپ ان کے نوٹس کو سنبھال کے رکھیں اور آئندہ لیکچر میں سرور منیر راو سے آپ کی پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ